اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد <تصفيق> الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه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 ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله مولانا العظيم حضرات علماء كرام معزز حاضرین اور عزیز طلبہ اللہ رب العزت نے بہت سے انسانوں کو پیدا کیا بہت سی مخلوقات کو جنم دیا اور پھر ان کے لیے آخری ٹھکانہ جنت کی شکل میں بھی بنایا اور جہنم کی شکل میں بھی بنایا اور یہ بات یاد رکھو کہ رب الجلال کو جنت بھی بھرنی ہے اور جہنم بھی بھرنی ہے اور ہم جیسے انسانوں ہی سے جہنم کو بھی بھرے گا جنت کو بھی بھرے گا ہمارا شمار کس میں ہوگا اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے لیکن ہم اپنے رب سے خیر کی امید رکھتے ہیں. مقدر میں جو لکھا ہے وہ پورا ہو کر کے رہے گا لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو نیک راستوں پر چلنے کی کوشش کرتا رہے اور نیکیوں کو انجام دینے میں مصروف رہے کیونکہ جس کا خاتمہ نیکیوں پر ہوگا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے اور جس کا خاتمہ بدی اور گناہوں پر ہوگا اس کی مغفرت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے عزیز طلبہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے نیکیوں کے لیے منتخب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نیک راہوں سے دور کر دیتا ہے اللہ رب العزت جس بندے سے چاہتا ہے خیر کا ارادہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے خیر سے محروم کر دیتا ہے رب الجلال نے ہمارے ساتھ کیسا ارادہ کیا ہے آؤذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی جانچ پڑتال کرنے کی کوشش کر ہمارے رب نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے یا شر کا ارادہ کیا ہے؟ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ اچھائی کا ارادہ کیا ہے یا برائی کا ارادہ کیا ہے یہ بیٹھک جس کا موقع ہمیں ملا ہے اس میں ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہم سے کیسا ارادہ کیا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں جو بات فرماتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے ہم سے آپ سے علماء کرام سے دین کے کام میں لگنے والوں سے خدا نے کس چیز کا ارادہ کیا ہے آقا فرماتے ہیں تمہارے رب نے تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے وہ تم تک بھلائی کو پہنچانا چاہتا ہے وہ تمہارے لیے جنت کی راہوں کو کھولنا چاہتا ہے وہ تمہیں دنیا اور آخرت کی بربادی سے بچانا چاہتا ہے اس کی دلیل کیا ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ربال جس شخص سے خیر کا بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے کا موقع عطا فرماتا ہے بتاؤ تمہیں یہ موقع ملا ہے کہ نہیں ملا تمہارا رب تم سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تمہیں کامیابی کی رات دکھانا چاہتا ہے تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے اب فریضہ ہمارا اور آپ کا ہے کہ ہم رب زلجلال کے اس دکھائے, دکھائے ہوئے راستے پر چل کر کے کامیابی حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اللہ نے جو تمہارا انتخاب کر لیا آخرت کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے لیے تمہیں چن لیا تمہیں دین کو سمجھنے سیکھنے کی راہ دکھانے کے لیے اس نے منتخب کر لیا اب تمہاری بھی کچھ ذمہ داری ہے اگر تم اپنے رب کی اطاعت کرتے ہوئے اس راہ پر چلنے کے لیے بخوشی تیار ہو گئے تو رب زلجلال مستقبل کی راہوں کو کشادہ کرتا چلا جائے گا مگر تمہاری کچھ ذمہ داری ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے اساتذہ آپ کو صبح کو فجر کے وقت اٹھاتے ہیں کیوں اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے ہیں آپ بھی اٹھتے ہو فجر کے وقت اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہروں میں خاص طور پر روڈ کو صاف کرنے والے اور کوڑے کو اٹھانے والے بھی صبح سویرے اٹھتے ہیں وہ بھی خدا کے بندے ہیں تم بھی خدا کے بندے ہو خدا نے سویرے تمہیں بھی اٹھایا انہیں بھی اٹھایا مگر تم اٹھ کر کے اپنے رب کے سامنے آ کر کے اپنی گردن کو اس کی اطاعت کے لیے جھکاتے ہو اور اپنی پیشانی اس کے حضور میں رکھتے ہو اور وہ بھی صبح اٹھے ہیں لیکن وہ کیا کام کرتے ہیں ہم اور آپ خوب جانتے ہیں حالانکہ خالق جو ہمارا ہے وہی خالق ان کا ہے جس طرح وہ مخلوق خدا ہیں اسی طرح ہم بھی مخلوق خدا ہیں لیکن یہ فرق یہ اس کی عنایت ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں من يرد رب ذوالجلال نے آپ کو منتخب کیا اور دین کو سیکھنے سمجھنے کا آپ کو موقع عطا فرمایا آپ اس موقع کی قدر کرو گے تو آپ کا مستقبل روشن ہوگا اور اگر اس موقع کی ناقدری کرو گے تو علاوہ ذلت تو رسوائی اور ناکامی کے کچھ ہاتھ نہیں لگے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ قدر کرنے کو تیار ہو اگر اس موقع کی قدر کرنا چاہتے ہو تو مدرسے کے احاطے میں رہتے ہوئے خاص طور پر چار کاموں کو بڑے اہتمام سے کریں جس نے یہ چار کام اہتمام سے کیے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ اس موقع کی قدر کرنے اور اس کو غنیمت جاننے والوں میں شامل ہو جائے میرے دوستوں اور ساتھیوں سب سے پہلا کام جس کی آج ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھاؤ کہ دین کی جس تعلیم کو حاصل کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے اس سے بہتر دنیا میں کوئی اور تعلیم نہیں ہو سکے جب تک قرآن و حدیث کی عظمت تمہارے دلوں میں نہیں بیٹھے گی اس وقت تک تمہاری تمہارا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہو لیکن آپ کے دل و دماغ میں قرآن کی عظمت حدیث کی عظمت شریعت کے علوم کی عظمت نہیں ہے تو آپ خدا کے دیے ہوئے اس موقع کی ناقدری کر رہے ہیں. اور میرے دوستوں عظیز طلبا جو ناقدری کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے کامیابی کی راہوں کو بند کر دیتا ہے آج کے اس دور میں مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کو ماں باپ نے بھائیوں نے و اقارب نے مدرسے بھیج دیا مگر ان کے دل میں اس تعلیم کی قدر و قیمت نہیں ہے یاد رکھو جس کے دل میں قرآن و حدیث کی عظمت نہ ہوگی وہ کتنا ہی مدرسوں میں رہ کر کے پڑھ لے کتنی ہی تعلیم حاصل کر لے اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمیشہ محروم ہی رکھے دیکھو یہ جو تعلیم تم حاصل کر رہے ہو میں تمہیں بتاؤں کہ تم نے اس کو چھوڑ دیا مثال کے طور پر اور تم نے کالجز اور یونیورسٹیز کا رخ کیا تم ڈاکٹر بن گئے تم انجینئر بن گئے تم سائنسداں بن گئے اور تم نے جدید ایڈوانس ایجوکیشن حاصل کر کے بہت سے عہدے اور علوم حاصل کر لیے اور ایک طرف تم حافظ بنے عالم بنے قرآن و حدیث کے علم سے اپنے سینے کو روشن کیا تو ان دونوں علوم میں فرق کیا ہے ایک طرف ڈاکٹر کھڑا ہے دوسری طرف ایک حافظ کھڑا ہے ایک طرف انجینئر کھڑا ہے دوسری طرف عالم کھڑا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے علم اس کے پاس بھی ہے علم اس کے پاس بھی ہے فرق یہ ہے کہ ڈاکٹر انجینئر دا کا علم اس کو صرف اس وقت تک فائدہ دے گا جب تک اس کے جسم میں جان اور بدن میں روح ہے جس دن اس کے جسم سے جان نکلی اس کے اس کا علم اس کے لیے غیر مفید ہو گیا اب اس کا علم اس کو کسی طرح کا فائدہ نہیں پہنچائے گا دوسری طرف حافظ ہے عالم ہے یاد رکھ تب جب تک تیرے جسم میں جان ہے اس وقت تک بھی تیرا علم یہ تجھے فائدہ پہنچائے گا اور موت کے وقت بھی فائدہ پہنچائے گا قبر میں بھی فائدہ پہنچائے گا میدان محشر میں بھی فائدہ پہنچائے گا پل سراد سے گزرتے ہوئے بھی فائدہ پہنچائے گا حتہ کی تیرا یہ علم تجھ کو جنت میں داخلے کا موقع عطا فرمائے گا بتاؤ میرے عجیب طلبہ کون سا علم بہتر ہے بولو بھائی میرے دوستو اس لیے تم اپنے ذہن و دماغ میں یہ بٹھاؤ کہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں دنیا میں اس سے بہتر کوئی علم نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے علوم کو حاصل مت کرو میں یہ نہیں کہتا کہ جدید تعلیم کو نظر انداز کرو میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ تمہارے دل میں عظمت ہو تو قرآنی علوم کی ہو تمہارے ذہن و دماغ میں عظمت ہو تو علوم شرعیہ کی ہو تمہارے ذہن و دماغ میں عظمت ہو تو احادیث مبارکہ کی ہو جب تک یہ عظمت آپ کے دل میں نہیں بیٹھے گی اس وقت تک آپ کا پڑھنا اور آپ کا سیکھنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا میرے دوستوں اور ساتھیوں ہمارے اکابر نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ علم دین حاصل کرو اور اس یقین کے ساتھ حاصل کرو کہ اس سے بہتر کوئی علم ہو نہیں سک اور حقیقت بھی یہ ہے حقیقت بھی یہ ہے علم حق علم وہی ہے جس کو پڑھ کر انسان اپنے رب کو پہچانے یہ جو ڈاکٹرس پڑھتے ہیں انجینئر پڑھتے ہیں سائنسداں پڑھتے ہیں ان میں بھی وہی کامیاب ہوتا ہے جس کا علم اس کو رب کی طاقت اور قوت تک پہنچا دے بہت سے ڈاکٹر ہیں جو میڈیکل سائنس کے ذریعے سے اللہ کی قوت اور طاقت کو پہچانتے ہیں اور پھر بے ساختہ ان کے زبان سے نکلتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ وہ اشحد اللہ محمد بہن سے سائنس دا ایسے ہیں جو اپنے اس علم میں مشغول رہتے ہوئے اللہ کے وجود کے مقر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس کائنات کو کوئی چلانے والی طاقت ہے جس کے اشارے پر صبح بھی ہوتی ہے شام بھی ہوتی ہے دن بھی آتا ہے رات بھی آتی ہے زمین اگاتی ہے اور آسمان پانی برساتا ہے یقیناً کوئی خالق کائنات ہے حقیقت یہ ہے کہ علم وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے جو خدا کی معرفت کا ذریعہ بنے اور خدا کی معرفت کا سب سے اہم ذریعہ قرآن و حدیث کے علوم ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ ذوالجلال نے تمہیں یہاں آ کر کے دین کو سیکھنے کا موقع دیا ہے اس موقع کو غنی مت جانو اس کی قدر کرو اور اس کے لیے آپ کو چار کام کرنے ہیں سب سے پہلا کام یہ کہ اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھاؤ کہ قرآن و حدیث اور شریعت کے علوم سے بہتر کوئی علم ہو رہی ہے دوسرا کام میرے عزیز طلبا آپ مدرسے کی چہار دیواری میں آ گئے آپ کو پڑھنے کا موقع مل گیا آپ اس کی قدر کر ہیں اور آج سے طے کرو دوسرا کام کہ انشاءاللہ اللہ جب تک زندگی رہے گی ہمیشہ اپنے اساتذہ کا ادب اور ان کی تعظیم کرتے رہیں جو طالب علم اپنے اساتذہ سے تعلق رکھ کر کے ان کی ان کا ادب کرے ان کی تعظیم بجا لائے ربضلال اس کے سینے کو علم دین سے منور کرنا دے گا اور جس کا اپنے استاد سے تعلق نہ ہو اور تعلق ہو تو برا انعام ہو یا وہ استاذ کے دل کو دکھائے تو یاد رکھو وہ کتنا ہی بڑا فقی بن جائے محدث بن جائے اللہ میں تو دہر بن جائے لیکن اگر اساتذہ کی دعائیں اس کے پاس نہیں ہیں تو کبھی اس کے علم کا فیض جاری نہیں ہوگا علم کا فیض کب جاری ہوگا جب آدمی اپنے اساتذہ سے حسن سلوک کر کے ان کی دعاؤں کا اپنے آپ کو مستحق بنائے تو تیرے پاس علم کم ہوگا تب بھی خدا تیرے فیض کو جاری فرما دے میرے دوستوں اور ساتھیوں آج کل وہ طلبہ جن کے پاس کچھ ذہن ہے کتاب کو اور عبارت کو سمجھنے کی کچھ معمولی سی صلاحیت ہوتی ہے ان کی نظر میں استاذ کی کوئی حیثیت نہیں حالانکہ استاذ جہاں بیٹھ کر تجھے سکھا رہا ہے وہ جگہ ہے جس پر بیٹھ کر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد صحابہ کرام کو دین سکھایا تھا قرآن سکھایا تھا علوم اسلامیہ سکھائی تھی آج تیرا استاد تجھے سکھا رہا ہے اگر استاذ کا ادب اس کی محبت اس کی تعظیم دل سے نہیں کی جائے گی تو یہ علم ہمارے سینوں میں منتقل نہیں ہوگا ہمارے استاذ کہا کرتے تھے کہ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ اپنے اساتذہ کی جتنی بے عزتی کریں گے جتنا مارے پیٹیں گے جتنا ان کے خلاف ایجوٹیشن جلائیں گے جتنے ہی وہ آگے بڑھیں گے اور مدرسوں اور علم دین کا حال الگ ہے کہ یہ جب تک اپنے اساتذہ کی دل سے قدر نہیں کریں گے ایک ایک ذرے کو بھی ان کے عمل میں ان کے علم میں ان کی کامیابی میں ان کی نیک نامی میں اضافہ نہیں ہمارے اقابر نے اپنے اساتذہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کیا آپ نے نام سنا ہوگا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا نام سنا ہے حضرت شاگرد تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحیم اللہ حضرت شیخ الہند سے کسب فیض کیا جب تک دیوبند میں رہے حضرت شیخ الہند کے گھر کے خادم کے طور پر رہتے تھے حالانکہ خود ایک اچھے خاندان کے فرد تھے لیکن استاذ کے گھر خادمانہ انداز سے رہتے تھے پھر ہندوستان سے مدینہ المنورہ چلے گئے مدینہ میں مسجد نبوی میں در سے دیا کرتے تھے حضرت مدنی رحمہ اللہ مدینت المنورہ میں ہیں ملک کے اندر انگریز کے خلاف آزادی کی جد جہد علما کرام نے چھیڑ رکھی تھی جس کے سرخیل حضرت نانوتوی حضرت گنگوئی اور حضرت شیخ الہند ہے حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ جاتے ہیں حجپت انگریز جو ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا اس نے عرب کی اس وقت کی حکومت سے کہا کہ ہمارا ایک مخالف تمہارے یہاں گیا ہے حج پہ تم اسے گرفتار کرو یہاں ہندوستان میں ہم گرفتار کریں گے تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا کیونکہ پورے ملک میں اس کے شاگرد موجود ہے اب وہ ملک سے باہر گیا تم وہاں گرفتار کر کے اور ہمارے ہاں مالٹا کی جیل میں ہو عرب انگریزوں سے ساز باز تھے ان کے حضرت شیخ الہ ہند رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کیا جدے اور گرفتار کر کے انہیں مالٹا روانہ کرنے کا ارادہ کیا حضرت مدنی رحمہ اللہ مدینہ المنورہ میں ہیں حضرت کو پتا چلا کہ میرے بو بوڑھے استاد کو گرفتار کر لیا گیا حضرت بہت آرام سے اپنے گھر میں رہتے تھے مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے وہاں سے سفر کر کے جدے آئے اور کہا تم نے جس کو گرفتار کیا ہے وہ میرا استاد ہے تم نے میرے استاذ کو گرفتار کیا ہے مجھے بھی گرفتار کرو لوگوں نے حضرت مدنی رحمہ اللہ کو سمجھایا کہ حضرت آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے آپ مسجد نبم میں پڑھا رہے ہیں مدینے میں رہتے ہیں آپ جائیے اپنا کام کیجئے حضرت نے فرمایا نہیں میرا بوڑھا استاذ گرفتار ہو کے جیل میں چلا جائے اور حسین احمد اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا میں بھی گرفتار ہو کر اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کروں گا تاکہ میں جیل میں رہ کر کے اپنے استاذ کی خدمت کر سکوں چنانچہ حضرت شیخ الہ علیہ الرحمہ کے ساتھ اپنے آپ کو خود گرفتار کروایا اور مالٹا کی جیل میں ان کے ساتھ پہنچ گیا اور ایک دو دن نہیں تین سال اپنے استاد کے ساتھ مالتا کی جیل میں قید رہے اور استاذ کی ایسی خدمت کی ایسی خدمت کی کہ جب چھوٹ کر کے دیوبند پہنچے ہیں اور دارلون میں حضرت شیخ الہند ہند کے اعزاز میں جلسہ ہوا ہے تو ہزاروں کے مجمع میں وہاں فرمایا کہ مولوی حسین احمد نے جیل میں میری وہ خدمت کی ہے کہ اگر میرا کوئی اپنا بیٹا ہوتا تو وہ بھی میری ایسی خدمت نہیں کر سکتا حضرت خود فرماتے ہیں کہ وہاں کی آب و ہوا بڑی ٹھنڈی تھی اور جیل میں پانی کو گرم کرنے کی کوئی شکل نہیں تھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رات میں تحجد کے لیے اٹھتے تو پہلے دن تو ٹھنڈے پانی سے وضو کیا جس کی ٹھنڈک اتنی تھی کہ آدمی کا جسم گل جائے شاگرد دیکھتا ہے کہ استاد ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں شاگرد سے برداشت نہیں ہوا فرماتے ہیں رات میں میں سونے سے پہلے ایک لوٹے میں پانی بھر لیتا تھا اور اس کو اپنے لحاف میں لپیٹتا تھا ایک طرف سے لحاف ڈھک دیتا اور دوسری طرف سے اس ٹھنڈے پانی کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیتا تاکہ ایک طرف سے میرے جسم کی گرمی اور دوسری طرف سے لحاف کی گرمی اسے ملے اور اس کی ٹھنڈک ختم ہو جائے فرماتے ہیں پوری رات ایسے ہی گزر جاتی غور کرو کہ ٹھنڈے پانی کا لوٹا جسم پر لگا ہو اور سردی خوب ہو تو کیا رات میں نیند آ سکتی ہے پوری رات ایسے ہی گزر جاتی حضرت جب تحجد کے بعد اٹھتے تو فوراً وہ لوٹا لا کے رکھ دیتے کہ حضرت اس پانی سے وضو کیجیے فرماتے ہیں اس پانی میں صرف تھوڑا سا تغیر ہوتا تھا کہ اس میں گرمی تو نہیں پیدا ہوتی تھی لیکن اس کی ٹھنڈک مر جاتی تھی اور وضو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں یہ ہے استاذ کی خدمت جب مولانا حسین احمد مدنی گئے جیل میں اپنے استاذ کے ساتھ اس وقت مدینہ المنورہ کے لوگ اور ہندوستان کے کچھ لوگ ان کو جانتے تھے لیکن جب وہ جیل سے اپنے استاذ کی خدمت کر کے اور ان کی دعائیں لے کے نکلے ہیں تو وہ شیخ العرب والعجم ہو چکے تھے شیخ الاسلام اسلام کا لقب لوگوں نے ان کو دیا اور العلوم دیوبند کی شیخ الحدیث بنا کر ان کو لوگوں نے ان کے استاذ کی مسنت پر بٹھا دیا یہ کیا چیز تھی یہ استاذ کی دعائیں تھی آج طلبا استاذ کو اہمیت نہیں دیتے اور اساتذہ کے ساتھ خادمانہ انداز اور اسلوب نہیں اختیار کرتے جس کی وجہ سے ترقی کی راہیں بند ہو جاتی ہیں تو میرے عزیز طلبہ دوسرا کام یہ کہ آج سے طے کرو کہ ہم ہمیشہ جب تک جیئیں گے اپنے اساتذہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں گے ان استاد استاذ ہے چاہے نیچے کی کتابیں اس سے پڑھی چاہے اوپر کی کتابیں پڑھی ہوں استاد استاذ ہے جب تک اس کے ساتھ آپ کا برتاؤ اچھا نہیں ہوگا آپ کو کامیابی نہیں ملے ایک عالم اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا اور اس میں کچھ اساتذہ وہ تھے جن سے میں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھی تھیں کچھ وہ تھے جن سے بڑی بڑی پڑھی تھی اور پڑھنے میں بڑے ذہین تھے وہ اپنے مدرسے سے ہفتم اور دور حدیث شریف کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مظاہر علوم سہارنپور پہنچے کہتے ہیں چونکہ میں بڑا ذہین تھا میں نے امتحان دیا کامیاب ہو گیا میرا داخلہ ہو گیا مظاہر لیکن مظاہر میں جب میں اسباق میں بیٹھا تو عجیب و غریب کیفیت تھی استاد تقریر کرتا میری سمجھ میں کچھ نہ آتا یاد کرنے کی کوشش کرتا کچھ یاد نہ ہوتا ذہین طالب علم لیکن عقل نے دماغ میں کام کرنا چھوڑ دیا فرماتے ہیں میں غور کرتا رہا کہ اس کی کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں ایک بات میری ذہن میں آئی اور وہ یہ کہ جس مدرسے سے میں آیا تھا مظاہر میں داخلے کے لیے اس مدرسے میں جتنے اساتذہ تھے سب سے مل کے آیا صرف ایک استاد تھے جن سے میں نے اول کی کتابیں پڑھی تھیں ان سے ملاقات کرنا بھول گیا تھا ملاقات نہیں ہوئی تھی ان سے اور ان سے بغیر ملے آ گیا تھا تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس استاد کے دل میں کوئی بات آئی تو کہتے ہیں میں نے ایک خط لکھا اپنے استاد محترم کے نام اور کہا کہ حضرت میں مظاہر آیا سب سے مل کے آیا آپ سے ملاقات رہ گئی تھی اور میری کیفیت یہاں یہ ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا یاد کروں تو وہ یاد نہیں رہتا کہتے ہیں کچھ دن کے بعد استاد محترم کا خط آیا اور استاد نے لکھا کہ تم سب سے مل کے گئے تھے مجھے پتہ چل گیا تھا تم مجھ سے نہیں ملے تھے تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ تم نے مجھے چھوٹا استاد سمجھا اس لیے تم مجھ سے ملنے نہیں آئے لیکن تمہارا خط آ گیا تو میرا دل صاف ہو گیا اور تم محنت سے پڑھو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جس دن یہ خط میرے پاس آیا اور میں نے پڑھا اس دن سے اسباق کا سمجھ میں آنا شروع ہو گیا اور جو یاد رکھ کرتا تھا وہ نقش کل حجر ہو جاتا تھا میرے دوستوں اور عزیز طلبا طے کرو کہ ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کریں گے ان تیسرا کام میرے عزیز طلبا تیسرا کام ہے جو بہت اہم ہے آپ پڑھنے آئے اور مدرسے کی چہار دیواری میں آپ ہیں آپ کا تیسرا کام یہ ہے کہ یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ اپنے وقت کو اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے جو سبق ہم پڑھیں گے اس کو یاد کرنے کی جد و جہد میں لگیں گے اور ہر وقت اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچنے کی کوشش کریں جو طالب علم اپنے اسباق کو یاد کر کے ان کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جلال اس کے لیے کامیابی کی راہوں کو کھول دیتا ہے بہت سے بچے ہیں یا تو اسباق میں حاضری میں پابندی نہیں کرتے اور بہت سے ایسے ہیں جو اسباق میں جاتے تو ہیں لیکن ان کی حالت کیا ہوتی ہے واحد حاضر اور جمع غائب جسم حاضر ہے اور ذہن دماغ سوچ فکر سب دردگاہ سے بات اسے کچھ پتہ نہیں کہ استاد کا کہہ رہا ہے اسے کچھ پتہ نہیں سبق کی کیا تقریر ہو رہی ہے اسے کچھ پتہ نہیں کہ کہاں سے سبق ہوا اور کہاں ختم ہوا واحد حاضر ہے اور جمع غائب ہے جب تم اس طرح سے بے اعتنائی سے اسباق میں شریک ہو گئے تو غلط جلال تو بڑا بے نیاز ہے قرآن کو شریعت کو حد احادیث کو علم دین کو ہماری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اور آپ کو علم دین کی ضرورت ہم محتاج بن کے شریک ہوں گے تو کامیابی کی راہیں کھلیں گی اور اگر ہم مستغنی بن کے شریک ہوں گے تو یاد رکھو وقت ضائع ہوگا کچھ حاصل آپ نے نام سنا ہوگا مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کا نام سنا ہے بھائی ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی جن کو مفتی اعظم ہند کا خطاب ملا بہت معمولی گھر کے معمولی خاندان کے آدمی تھے انہوں نے مدرسہ شاہی میں بھی پڑھا پھر وہاں سے وہ دارم دیوبند آئے وہ دارلوم سے پارے ہوئے ان کے ساتھیوں نے ایک مرتبہ مفتی صاحب کو گھیر لیا کامیاں بولی کفایت اللہ تم تو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے اور ہم دیکھتے تھے تم بہت محنت محنت تو کرتے نہیں تھے لیکن آج تم مفتی عادم ہند کیسے بن گئے یہ علم میں برکت کہاں سے پیدا ہو گئی پڑھنے کے زمانے میں تو تم ایسے نہیں تھے تو مفتی صاحب نے ایک جواب دیا طلبا کے لیے وہ بڑا اہم ہے مفتی صاحب نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ میں کتاب کا کیڑا نہیں تھا یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہر وقت پڑھنے پڑھنے میں لگا رہا ہوں مطالعے میں لگا رہا ہوں تکرار میں لگا رہا ہوں ایسا بھی نہیں کرتا تھا لیکن میں ایک کام بڑے اہتمام سے کرتا تھا کیا کام اور ماتی جب سبق شروع ہوتا تو میں بہت غور سے سنا کرتا تھا اور دوسرا کام جیسے ہی سبق ختم ہوتا تو میں کھیل میں نہیں لگتا تھا اس سبق کو شروع سے آخر تک ایک مرتبہ اپنی زبان سے پھیر لیا کرتا تھا. بس وہ چیز میرے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی آج مجھے یہ مرتبہ ملا ہے تو اسی کی برکت سے ملا بتاؤ طلبا اس کا اہتمام کرتے ہیں نہ تو سبق غور سے سنا جاتا اور سننے کے بعد جیسے ہی گھنٹہ ختم ہوتا ہے بیٹھنے کی فکر نہیں سبق کو دہرانے کی فکر نہیں بھاگنے کی فکر ایسا لگتا ہے جیسی جیسے قیدی قید سے چھوٹا ہو لحاظ ہر ایک بھاگتا دکھائی دے میرے عزیز طلبہ کچھ تو سوچو خدا نے تمہیں یہاں بھیجا ہے اس کی قدر کرو اس کی عظمت کرو لہذا طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ سبق کو سننے اور اس کو یاد کرنے کا اہتمام کریں کرو گے انشاءاللہ اللہ اور جب عادت بن جائے گی تو جب تک سبق یاد نہیں ہوگا کتاب بند نہیں ہوگی عادت بناؤ سبق کو یاد کر کے کتاب کو الماری میں رکھنے میرے دوستوں اور ساتھیوں میں نے آپ کے سامنے کتنی باتیں پیش کی تین باتیں آئیں سب سے پہلی بات یہ کہ تم اس بات کو دل و دماغ میں بٹھاؤ کہ قرآن و حدیث کیا جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس سے بہتر دنیا میں کوئی علم نہیں ہے نمبر دو اپنے اساتذہ کا ادب کرو نمبر تین اپنے اسباب کو محفوظ رکھنے اور ان کو یاد رکھنے کی کوشش کرو اور اس کی شکل یہ ہے کہ سبق میں بیٹھ کر کے استاذ کی بات غور سے سنو اور پھر سبق کو یاد کرو تاکہ وہ تمہارے لیے مستقبل میں کار آمد بن سکے اور ایک آخری چیز میرے عزیز طلبہ بہت اہم ہے میں اپنے ہاں بھی طلبہ سے کہتا رہتا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں مدرسوں میں بھیج دیا تمہارے لیے کامیابی کی راہیں کھول دی اور تم اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ تم قدم بڑھاؤ تاکہ آگے بڑھتے چلے جاؤ اس ایک چوتھا کام کرو اور وہ چوتھا کام یہ ہے ہر طالب علم سنے وہ چوتھا کام یہ ہے کہ تم اس بات کا عہد کرو کہ ہم زندگی کے ہر قدم پر گناہوں سے بچنے کی کوشش علم دین بھی حاصل کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے شریعت کے علوم بھی سیکھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے اللہ کے نبی کے فرمان بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے یاد رکھ تجھے علم کی دولت کبھی میسر نہیں آئے آج ہمارے طلبہ گنا کرتے ہیں اور گناہ موبائل کے ذریعے اتنے عام ہو چکے ہیں کہ ہر ایک اس میں ملوث اور مبتلا دکھائی دیتا ملٹی میڈیا موبائل ہمارے طلبہ کے ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل لے رکھے کوئی کھلے عام لے کے چلتا ہے کوئی اسے چھپا کے رکھتا اور جب رات میں سب سو جاتے ہیں دار القامہ والے بھی چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے کمرے کی گنڈی لگاتا ہے اور پھر موبائل نکالتا ہے اور اس کو نیٹ سے کنیکٹ کرتا ہے اور پھر جو چاہتا ہے دیکھتا ہے جو چاہتا ہے سنتا ہے اور بہت مطمئن ہے کہ کنڈی لگی ہوئی ہے دارالقامہ کا نازم بھی نہیں آ سکتا کوئی استاد بھی نہیں آ سکتا کوئی نگراں بھی نہیں آ سکتا ارے بے وقوف تیری بھول ہے کوئی آئے یا نہ آئے مگر تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے بتا کل وہ پکڑ کرے گا تو بھاگنے کا کون سا راستہ تجھے میرے عزیز طلبہ یہ آنکھیں جس سے تو قرآن کو پڑھ رہا ہے تفسیر کو پڑھ رہا ہے علم دین کو دیکھ رہا ہے اللہ کی کتاب کے نقوش جن آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں ان آنکھوں سے تو گندی چیزیں دیکھے گا تو بتا تیرے علم برکت کیسے پیدا ہو ہم نے اپنے مدرسے میں ملٹی میڈیا موبائل جس میں چپ لگ سکتی ہو جس میں کسی طرح کی فلم یا ویڈیو یا آڈیو آ سکتی ہو اس کو رکھنا جنم قرار دیا ہے اور ہمارے ہاں ضابطہ یہ بنا ہوا ہے کہ اگر کسی طالب علم کے پاس ہو تو وہ اپنے اساتذہ کو جمع کر اور اگر جمع نہیں کرتا کسی وقت پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی رعایتی خانہ نہیں ہے مدرسے کے گیٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی اور مدرسے میں داخلہ لیجئے مدرسہ شاہی صاحب کا افراج ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں جب تک برائیوں کا دروازہ بند نہیں ہوگا اور گناہوں سے اجتناب نہیں ہوگا اس وقت تک علم دین میں برکت نہیں پیدا اور آج مدرسے والے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کر رہے میں کہتا ہوں تمہارے ہاں سو طالب علم ہیں سو کے بجائے صرف پچاس رہے لیکن وہ پچاس گناہوں سے بچنے والے ہوں گے تو سو نہیں ایک ہزار پر وہ بھاری ہوں گے انشاءاللہ اور سو بچے رکھے ہیں ہر ایک سے کہہ دے ہمارے سو بچے ہیں وہ کتنے گناہوں میں مبتلا ہیں یہ مدارس یہ عمارتیں یہ قوم کا پیسہ یہ سرمایہ یہ محنتیں ہر چیز گناوں کی وجہ سے ضائع ہوں گی کچھ حاصل کریں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد حضرت امام وقیع سے شکایت کی کہ اے استاد میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ میں جو پڑھتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں. یاد کرتا ہوں یاد نہیں رہتا شکوت الى وقیع سوء حفظی فا اوصانی الى ترک المعاصی فإن ان نور من الہی <لِعَاصِي> فرماتے ہیں امام شافعی رحیم اللہ میں نے اپنے استاد سے یادداشت کی کمزوری کی شکایت کی تو استاد نے کیا کہا استاد نے یہ نہیں کہا کہ ہم درد کا فلاں ماجون کھاؤ فلاں کمپنی کا ٹانک پیو نئی فاؤسانی علا ترکلم آسی میرے استاد نے مجھے یہ تاکیدی وصیت کی نصیحت کی کہ ہر قدم پر گناہ سے بچے جب تو گناہ سے بچے گا تو خدا تیری یادداشت کے قوت کو بہا دے گا جب تو گناہ سے بچے گا تو علم کا نور تیرے سینے میں پیدا ہوگا ترکلم نور علای کہ علم تو اللہ کی طرف سے آنے والا ایک نور ہے گنا یہ ظلمت اور تاریکی کو پیدا کرتا ہے تو علم بھی حاصل کر رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے علم چاہتا ہے تیرا قلب منور ہو گناہ چاہتا ہے تیرے قلب کے اندر تاریکی پیدا ہو اور دیکھو مناطقا کا ایک اصول ہے مناطقا کہتے ہیں جب کسی جگہ اشرف اور ارزل دونوں جمع ہو جائیں تو نتیجہ ارزل کے تابع ہوگا اشرف کی حیثیت ختم پتا نہیں تم نے یہ اصول پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا جب خیر اور شر دونوں ایک جگہ جمع ہو تو خیر کو ختم کر دیا جاتا ہے اور شر غالب ہو جاتا ہے میرے عزیز طلبہ گناہوں سے بچو گناہ خدا کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے آج ہمارے طلبہ میں گناوں کا انصر بڑھتا جا رہا ہے اور میں ایک بات اور طلبہ سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں تمہیں تحجد پڑھنی ہے نہیں مت پڑھو تحج وقت پر سو وقت پر اٹھو تم کسی شیخ سے متعلق ہو کے ذکر و ازکار کی پابندی کرنا چاہتے ہو مت کرو تم نوافل بہت پڑھنا چاہتے ہو نہیں مت پڑھو تم تلاوت بہت کرنا نہیں بہت مت کرو پھر تمہارے لیے سب سے اہم چیز ہے ارتنا گناہوں سے بچو فرائز کو ادا کرو سننے قدا پڑھو اور گناہوں سے بچو تو تم اپنے وقت کے ولی بن جاؤ اور اگر تم گناہوں سے نہیں بچتے ہو تمہاری زندگی بھی برباد اور یہ علم کو حاصل کرنا تمہارے لیے باعث خیر نہیں ہوگا باعث شر ہوگا کیونکہ نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں ان شب شراری شرار, شرار, شرار العلما تم شرار علما میں سے ہو جاؤ گے اگر گناہوں سے نہیں بچو گے اور اگر گناہوں سے بچو گے تو خیار علما میں رب جلال تمہارا شمار کرے گا میرے عزیز طلبہ میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ آپ اس پر عمل کر کے اپنے مستقبل کو اور اپنے حال کو سنوارنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی اور ساری امت کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب الحمد جو ربھی دعا ہونے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى اله الطيبين الطاهرين اي الله يا بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے عز و اقارب کو چھوڑ کر تیرے دین کو سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے اے اللہ تو ان کے آنے کو قبول فرما ان کے پڑھنے کو قبول فرما ان کے لیے کامیابی کی راہوں کو کشادہ فرما اے اللہ شیطان ہمارے نوجوانوں کو ورغلانے میں لگا ہوا ہے اے اللہ ان بچوں کو نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے اے اللہ ان کے دلوں میں قرآن و حدیث کی عظمت کو بٹھا دے علم دین کی عظمت کو بٹھا دے شریعت کی عظمت کو بٹھا دے اور دنیا کی حیثیت کو ان کے سامنے گھٹا دے اے اللہ آخرت کی فکر ان کو نصیب فرما اے اللہ جو علوم یہ حاصل کرنے مدرسے میں آئے ہیں ان علوم کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی انہیں توفیق عطا فرما اے اللہ اساتذہ کا ادب کرنے اور ان کی تعظیم کرنے کی ان بچوں کو توفیق عطا فرما اے اللہ ان کے دامن کو اساتذہ کی دعاؤں سے بھر دے ان کے لیے اساتذہ کی دعاؤں کی برکت سے کامیابی کی راہوں کو کشادہ فرما دے اے اللہ یہ بچے جو علم دین حاصل کرنے آئے ہیں ان کو اپنے اوقات کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان... ان کا دل پڑھائی میں لگا دے اے اللہ ان کو پڑھنے میں لطف اور لذت محسوس ہو اے اللہ ان کے لیے سبق کو سمجھنا آسان فرما دے سبق کو محفوظ کرنا آسان فرما دے اے اللہ ان تمام طلبہ کو اور تمام مدارس میں پڑھنے والوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہمارے قلوب تیرے قبضے میں ہیں اے اللہ ہمارے قلوب کو خیر کی طرف پھیر دے اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے اے اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت کو بٹھا دے اللہ حبب المانہ وزین قلوبین وہ کر رہی علیہ نل کف راول فسو قول ایسیان وہ کر قول ایسیان وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اے اللہ ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ ہماری تمام دعاؤں کو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبقے اور توفیل میں قبول فرما سبحان رب